تیرہ ذلحجہ نمبر ایک بارہ ذوالحجہ کی رمی کرنے کے بعد اب تیرہ ذالحجہ کی رمی کے لیے منا میں مزید قیام کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے اگر چاہیں تو بارہ تاریخ کی رمی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ چلے جائیں بشرتے کہ غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل جائیں اگر غروب آفتاب ہو گیا تو اب منا سے نکلنا مکرو ہے اب مینا میں قیام کرنا چاہیے اور تیرہ تاریخ کو رمی کر کے مکہ مکرمہ جانا چاہیے اور اگر مینا میں تیرہ تاریخ کی صبح و صادق ہو گئی تو اب تیرا تاریخ کی رمی بھی واجب ہو گئی رمی کے بغیر جانا جائز نہیں ہے اگر رمی کیے بغیر چلے گئے تو دم واجب ہوگا نمبر دو افضل یہی ہے کہ تیرا تاریخ کی رمی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ جائیں نمبر تین اس دن کی رمی کا طریقہ وہی ہے جو گیارہ اور بارہ تاریخ کی رمی کا ہے نمبر چار اس رمی کا وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے آنے والی رات اس دن کتابیں نہیں ہے اس لیے اس دن کی رمی صرف غروب سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے رات میں نہیں ہو سکتی اگر غروب آفتاب تک رمی نہ کی تو رمی کا وقت ختم ہو گیا اگر اس دن کی رمی واجب ہو چکی تھی اور غروب آفتاب تک نہ کی تو اس کے ترک کرنے سے ایک دم واجب ہوگا نمبر پانچ اگر کسی نے تیرہ تاریخ کی رمی زوال سے پہلے کر لی تو کراہت کے ساتھ رمی ادا ہو جائے گی لیکن دم واجب نہیں ہوگا